الحمد اللہ الحمد للہ نماز اثر کے بیان میں کہ کیا اثر کو جلدی پڑھا جائے گا او تو اخر و یا اب کر کے پڑھا جائے گا تو آپ نے اوقات نماز پڑھنے کے بعد نمازوں کے افضل اوقات پڑھے ہیں فضر کے حوالے سے بھی بحث ہو چکی ظہر کے حوالے سے بھی بحث ہو چکی تو یہاں نماز اثر کو بیان کر رہے ہیں کہ باقی اس کا وقت کیا ہے اول وقت کیا ہے آخری وقت کیا ہے وہ تفصیلات آپ پڑھ چکے ہیں یہاں پر صرف یہ کہ افضل کیا ہے اثر کے وقت کون سا افضل ہے کیا اثر میں تاجیل افضل ہے جلدی پڑھنا افضل ہے یا تاخیر افضل ہے اس سے پہلے آپ نے امام تحابی رحم اللہ کا ایک طرز دیکھا ہے کہ اس میں یہ تھا کہ امام رحم اللہ سب سے پہلے مد مقابل اور مخالف کی جو دلائل ہوا کرتے تھے ان کو ذکر کرتے تھے اور پھر اس کے بعد آئنہ کے مذاہب کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ کس, کس کے ہاں یہ دلائل ہیں اور کس کے یہاں کس چیز کا اعتبار ہے لیکن یہاں پر اپنی ترتیب کے بالکل خلاف ممتاحی رحم اللہ نے کسی بھی امام کا کسی بھی مذہب کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ سب سے پہلے تو افضل کے یعنی تعجیل کے کہ افضل جو ہے وہ اثر کی نماز میں تعجیل ہے جلدی پڑھنا افضل ہے اس کے دلائل کو ذکر کیا ہے اور پھر اس کے متصل بعد ہی ان روایات کا جواب دیا ہے اور پھر اس کے بعد تاخیر کے دلائل اکٹھے کیے اور آئمہ کا تذکرہ نہیں کیا کہ کس کا کیا مسلک ہے لیکن میں آپ کو وضاحت سے بتا دیتا ہوں اور شراح نے لکھا بھی ہے اور اس کو نقل کیا ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ امام مالک امام احمد بن حمبلثہ اور ان کے ساتھ, ساتھ عبداللہ ابن مبارک امام اوزاعی یہ تمام کے تمام حضرات اثر کے اندر تعجیل کے قائل ہیں ان تمام کا کہنا یہ ہے کہ اثر میں افضل یہ ہے کہ اثر کو جلدی ادا کیا جائے جلدی پڑھا جائے جبکہ احمراف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام ابو یوسف امام محمد اور ان کے ساتھ ساتھ سفیا نے سوری رحمۃ اللہ علیہ اور ابراہیم نئی ان حضرات کا کہنا ہے کہ اثر کے اندر تاخیر افضل ہے یعنی مؤخر کر کے پڑھنا افضل ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اس فرار شمس یعنی سورج زردی مائل نہ ہو جائے زرد نہ ہو جائے اس سے پہلے پہلے جب تک کہ سورج اپنی حالت پر باقی ہو اس حد تک مؤخر کرنا مستحب افضل ہے احناف کا کہنا ہے تو سب سے پہلے ممتاحی رحم اللہ نے جو احادیث ذکر کی ہیں وہ ہیں تاجیل کے افضل ہونے کی کہ تاجیل یعنی جلدی پڑھنا اثر کو یہ کیا ہے افضل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور اس میں خاص طور پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مربیات نقل کی ہیں جو کہ ان کے چار شاگردوں نے نقل کی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی چار <قم> شاگرد ہیں اور سات سندوں کے ساتھ یہ منقول ہو کر روایات آپ کے سامنے آ رہی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں چار ان چاروں سے ایسی روایات منقول ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اثر کے اندر جلدی کرنا اور اصد کو جلدی پڑھنا یہ کیا ہے افضل ہے دیکھیے ذرا باب سلاتو کہتے ہیں کہ باب ہے عصر کی نماز کے بیان میں کہ جلدی یا یہ شاگرد حضرت اللہ کے. بن عمر بن بن عن سمعته نقل کے ہیں کے میں نے بن مالک کو یہ کہتےل اصر کی نماز کو سب سے جلدی پڑھنے والا میں نے نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصر کی نماز کو بہت زیادہ جلدی پڑھتے تھے دو دو انکانہ من, من مسجد رسول اللہ صلی اللہ انصار میں سے دو لوگ ایسے تھے کہ جن کا گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے زیادہ دور تھا ابحادہ زیادہ دور تھا دارن گر دار دو لوگوں کا جلئی انصار کون کون سے دو لوگ ہیں ابو ال بابا بے نبد المنظر اخو بنی آب آمر ابن عوف ایک قبیلہ ہے بنی اوف امر ابن عوف اور دوسرا قبیلہ ہے بنی ہارسا یہ جو دو لوگ ہیں ایک ابو الباب ہیں یہ قبیلہ عمر ابن اوف سے ہیں اور دوسرے جو صحابی ہیں وہ ہیں ابو آبس بن جبر یہ ہیں بنی ہارسا سے تو کہتے ہیں کہ یہ دو لوگ لے ابو البابا بن عبد المنظر اخوبین ابو آبس بن جبر احد بنی ہارسا یہ ایک شخص ہے بنی ہارسا کے دارو ابیلباب بے قبا جو ابو لباب کا گھر تھا یقوا میں تھا وہ دارو ابی آبس ہی بنی ہارسا اور ابی آبس کا جو گھر تھا یہ بنہارسا میں تھا ایک کا گھر کوبا میں ہے دوسرے کا گھر بنسا میں ہے اور دونوں کے دونوں کہاں سے آ رہے ہیں دور سے آ رہے ہیں جو مسجد نبوی سے دور رہ رہے ہیں وہاں سے آ کر آپ سلم کے پاس نماز پڑھ کر جا رہے ہیں پھر کیا تھا کہ یہ دونوں کے دونوں نماز پڑھتے تھے اثر کی ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی نماز یہ دونوں دور سے آتے تھے ایک کوبا سے آ رہا ہے دوسرا بن ہارسا سے جو کہ مسجد نبوی سے کافی فاصلے پر بنی اللہ کے ساتھ کی نماز پڑھ کے واپس اپنی قوم میں جاتے اس وقت قوم والوں نے رسول اللہ صلی اللہ بے تبکیر بک کربکیر مانا جلدی آپ صلی اللہ کے اصر کی نماز کو جلدی پڑھنے کی وجہ سے اب کہ یہ لوگ دور سے آ رہے ہیں ایک قبیلہ ایک قباح سے آ رہے ہیں مسجد نبوی کو دوسرا بنی حرف جو کہ مدینہ کے ایک طرف واقعی مسجد نبی سے کافی دور ہے یہ دو لوگ وہاں سے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اثر کی نماز پڑھ کر اپنے قبیلے میں واپس لوٹتے ہیں اور ابھی تک قبیلے والوں نے نماز نہیں پڑھی ہوتی تھی تو اس کا اندازہ آپ خود ہی لگا لیجیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصر کی نماز کو کتنا جلدی پڑھا ہوگا تو یہ پہلے شاگرد ہیں جو حضرت انت رضی اللہ عنہ کے روایت کر رہے ہیں آسم ابن جن کی حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ دو لوگ جو بہت دور سے آ رہے ہیں مسجد نظم نماز پڑھ کے واپس اپنے قبیلے تک لوٹتے ہیں ابھی تک ان لوگوں نے اصر کی نماز نہیں پڑھی ہوتی تھی کہ یہ وہاں پہنچتے تھے یعنی اس کا مطلب یہ کبھی بھی اثر کا وقت باقی ہوتا تھا لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں پڑھ کے جا چکی ہوتی تھے تو معلوم یہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کو جلدی پڑتے تھے دوسرے شاگرد ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کن اصر کی نماز پڑھتے تھے آپ کے ساتھ یعنی کہ عوف. پھر کوئی ایک انسان اگر نکلتا بنی اوق یعنی یہ جو قبیلہ ہے بنی بن اوف ان کی طرف فیضرا بس وہی سال میں کو کی نماز پڑھ رہے ہوتے تھے یعنی اتنا دور جب اپ سلم کی مسجد میں مسجد نبی میں ہم نماز پڑھ کے اپ کے ساتھ اگر ہم میں سے کوئی شخص اگر وہاں جاتا تو ابھی تک وہ لوگ عصر کی نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو معلوم ہوا کہ آپ عصر کی نماز کو جلدی پڑھتے تھے انہی کی دوسری سند کے ساتھ اور ساتھ میں زہری تیسرے شاگرد بھی کا نام بھی آ رہا ہے قالی حدثنا ابن ابي داؤد قال حدثنا نعیم قال حدثنا ابن المبارک قال اخبرنا مالك بن انس قال حدثني الزہری یہ تیسرے شاگرد ہیں یہ بھی زوری ابن شاہب زوری جو ہیں یہ حضرت انس کے شاگرد ہیں حضرت انی ازوری و اسحاق ابن عبداللہ یہ دونوں ان دونوں سے کہتے ہیں کہ یہ نقل کر رہے ہیں انس ابن مالک یہ دونوں نقل کرتے ہیں انس ابن مالک سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یسلل عصر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصر کی نماز پڑھتے تھے سم مید حب الظاہب و الہا اس طرح کے پھر جانے والا جاتا کال احدما سلم و کالا آخر و شم صفعاتے یہاں دو راوی ہیں حضرت انس سے روایت کرنے والے ایک کون ہیں ابن شہاب زہری ہیں اور دوسرے ہیں اسحاق بن عبد آپ دیکھیں ذرا حد الزہری ایک واسحاق بن ابن عبداللہ اسحاق بن عبداللہ دو اب ان دونوں میں سے ایک اس بات پر تو دونوں متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اصل کی نماز پڑھ کے اگر کوئی جانے والا قبا تک جاتا اب آگے جب جاتا تو کیا ہوتا وہاں کیا منظر ہوتا ایک یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حال میں پہنچتا کہ اہلِ کیا کر رہے ہوتے تھے؟ ابھی اثر کی نماز پڑھ رہے تھے قال احد اوما سلو وہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور دوسرے سے کیا روایت نقل کی قالل آخر و شمس کہ ابھی تک جو سروج ہوتا تھا وہ بلند ہوتا تھا مطلب یہ کہ گردی مائل یا غروب ہونے کے قریب نہیں ہوتا تھا بلند ہوتا تھا تو اب احد سے کون مراد اور آخر سے کون مراد ہے آگے والی روایت مزید آپ کے سامنے بات پختہ ہو جائے گی تو احدہ سے مراد ہے اسحاق بن عبداللہ اسحاق بن عبداللہ یہ کہتے ہیں کہ جب جانے والا اگر خبا پہنچتا ابھی تک اہل قبا کیا کہہ رہے ہوتے تھے نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو احد سے کون مراد ہے اسحاق ابن عبداللہ اور وکال و آخر سے مراد کون ہے ابن شہاب زہری دوسرے شاگرد انس کے وہ کہتے ہیں کہ جب جانے والا وہاں جاتا تو سورج ابھی تک کیا ہوتا تھا بلند ہوتا تھا تو سے کون مراد ہے بتائیے وهم کی بتائیے سے مراد آ رہی میری آپ لوگوں کو جی تو احد حما سے مراد اسحاق بن عبد آخر سے مراد ابن شہاب زہری اسحاق اور اور حضرت نہیں ہے اسحاق ابن عبد اللہ احد سے مراد او وقال آخر آخر سے مراد کیا ہیں الزہری ہیں جو حضرت انس بن مالک کے شاگرد ہیں دونوں اچھا جی تیسرے شاگرد جو کہ ابن شہاب زہری ہیں ان کی روایات دیکھیں ذرا ان سے جو منقول ہو کر آ رہی ہے رتن کی روایات قال حدثنا ابن ابي داؤد قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك بن علي یہ, یہ ہیں تیسرے شاگرد کون ابن شہاب زہری حضرت انس کے تیسرے شاگرد ہیں یہ اس یعنی اس باب سے متعلق کہہ رہا ہوں تیسرے شاگرد کیونکہ میں نے بتایا نا کہ چار شاگردوں سے مرویات منقول ہیں یہاں پر عن انس رضي الله تعالى عنه ها نماز پڑھتے تھے پھر جانے والا اگر جاتا تک بس وہ ان کے پاس آتا یعنی قبا کے پاس پہنچتا و شم اس حال میں سورج کیا ہوتا تھا بلند ہوتا تھا سورج کیا ہوتا تھا بلند تو اب آپ اس کی روایت کے اندر ہما اور آخر سے مراد خود بھی متعین کر سکتے ہیں کہ دیکھیں ابن شہاب ہی یہ بات نقل کر رہے ہیں کہ جب جانے والا وہاں پہنچتا تو سورج بلند ہوتا تھا جب کہ یہ نقل کرنے والے کبھی تک وہ لوگ نماز میں ہوتے تھے یہ کون ہوتا تھا اسحاق ابن عبداللہ. یہ ابن عبداللہ یہ کہتے ہیں اگر جانے والا وہاں جاتا تو وہ لوگ ابھی نماز میں ہوتے تھے جب کہ ابن شعب زوری نقل کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ جب جانے والا وہاں پہنچتا تو ابھی تک سورج کیا ہوتا تھا بلند ہوتا تھا انہی کی دوسری سانت کے تیسری سانت دیکھیں ابن شعب زوری کی قبی قال <سؤال> حدثنا ابن عبی داود قال حدثنا نوعی منق قال حدثنا ابن المبارک قال اخبرنا معمر عن الزوری عن انسن رضی اللہ تعالی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یسلل عسر فیضہب الظاہب وشمر فاتون عوالی عوالی مدینہ آپ نے سنا ہوگا اطراف وشم س سورج کیا ہے بلند ہوتا تھا کالا زہری ویلستے و اح سب کالا ول ارباط اچھا جی یہاں پر زہری کے شاگرد ہیں معمر معمر کہتے ہیں کہ ابن شہاب زہری نے کہا کہ عوالی جو آوالی مدینہ ہے یا جو قبا جہاں پر آباد ہے جو قبا ہے یا یہ جو آوالی مدینہ جس کو کہا جاتا ہے یہ علاقہ یعنی مسجد نقوی سے کتنا دور ہے تو کہا کہاوالی المئی نے دو میل کے فاصلے پر صلاح اور تین میل کے فاصلے پر احسب یہ اہ کہ جو زمیر کا مرجع ہے یعنی میرا گمان یہ ہے تو اس کہنے والے اس کے قائل کون ہیں معمر جو کہ زہری کے شاگرد ہیں ہوس ہمارا پھر زہری ہوں گے خود کہ میرا خیال یہ ہے کہ زہری, زہری کو میرا خیال یہ ہے کہ زہری نے یوں بھی کہا کہ قَالَ وَالْأَرْبَعَاتِ اور چار میل دو میل تین میل چار میل کہ عوالی مدینہ مسجد نبی سے جو عوالی کا مقام ہے جیسے عوالی کہا جاتا ہے کتنے فاصلے پر ہے چار دو میل کے فاصلے پر تین میل کے فاصلے پر یا چار میل کے فاصلے پر تین باتیں ہو گئیں اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور اشکال بھی ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ حوالی مدینہ کتنے فاصلے پر ہے مسجد نبوی سے اور یہ مرکز سے کتنے میل کے فاصلے پر ہے تو یہ تو ایک تحدید اور متعین ہونا چاہیے اس میں اختلاف کی کیا وجہ تو پھر اس کا جواب محدثین نے یہ دیا ہے کہ اصل جو حوالی مدینہ جیسے کہا جاتا ہے اس کا جہاں تک آغاز ہوتا ہے عوالی کا عوالی کا تو اس حد تک تو مسجد نبوی سے وہاں تک تو دو میل کا فاصلہ ہے لیکن جہاں پر یہ وہاں بسنے والے لوگ جس جگہ میں نماز پڑھتے تھے وہ جو مسجد تھی وہ تھوڑی سی حوالی کے آغاز سے بالکل ابتدا میں نہیں تھی بلکہ آگے چل کر جس کا فاصلہ کم از کم تین میل کا فاصلہ بنتا ہے اور پھر ٹوٹل جیسے حوالی مدینہ کہا جاتا ہے آخری حد تک وہ چار میل تک اس کا فاصلہ بنتا ہے مسجد نبوی سے تو اس لیے یہ اختلاف ہوا جس نے صرف اوالی کا اعتبار کیا اس نے دو میل کہہ دیا جس میں جہاں لوگ نماز پڑھا کرتے تھے اس مسجد کا اعتبار کرتے ہوئے کہا تو تین میل کہہ دیا اور جس نے تمام آخری حد کو اوالی کے آخری حد کو ذکر کیا تو اس نے چار میل کہہ دیا تو اس وجہ سے یہ تھوڑا سا اختلاف ہوا کہ دو میل تین میل یا چار میل ٹھیک ہے کہ نہیں وبه قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا شعيب بن الليس عن أبيها لابن شهابنا عن, عن أنس بن مالك رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلل العصر والشمس مرتفعة حية حية, حية معنى کہ أبي تاك أبنى حالت برباقي تھا اسفرار اسم نياتها ذربي ما اللي هوتا حية زنداتها مرتفعة حية بلاندهوتا تھا آپ جو نماز پڑھتے تھے تو سورج بلند ہوتا تھا اور اپنی حالت پر اپنی حیت پر باقی ہوتا تھا اس کے بعد یعنی آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد اگر جانے والا جاتا اوالیہ مدینہ تک تو فیل اوالی اوشم سمر طیات پسو آنے والا اوالیہ مدینہ تک آتا اس حال میں فیات سورج ابھی تک کیا ہوتا بلند ہوتا تو مراد اس سے یہ ہے مطلب یہ واضح ہو رہا ہے حدیث سے بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصر کی نماز کو کیا کرتے تھے جلدی پڑھتے تھے تو یہ تیسرے شاگرد حضرت انس رضی اللہ عنہ کے جو کہ اپنے شہاب زوری تھے مختلف سمندوں کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات آئی اچھا نہیں نہیں ایک مثل کیسے کہہ سکتے ہیں غروب سے پہلے کہاں ایک مسل ہوتی ہے اس ہو اعتبار سے مسلسانی پر بھی بلند ہی رہتا ہے تو اس میں بھی نہیں آتا مثل ثانی پر بھی مسل ثانی بھی کہہ سکتے ہیں اگر صرف اس پلس کے اعتبار کریں گے کہ ابھی تک سورج بلند ہوتا تھا یعنی اپنی حالت پر باقی ہوتا تھا خیر چوتھی شاگرد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کے جو کہ ہیں ابو ال ابیس ذرا ان کی روایت حدثنا محمد بن حدثنا ابن کالحد عن عن اللہ ابن کالا کالا مالکان آپ ہمیں نماز پڑھاتے سورج بالکل سفید ہوتا یعنی اس میں کوئی زردی وغیرہ نہیں ہوتی ارجع الى قومی پھر میں لوٹتا اپنی قوم کی طرف جلوس فی المدینہ اور وہ ابھی تک بیٹھے ہوتے تھے فی المدینہ مدینہ منورہ کے ایک بالکل کنارے میں بسنے والے لوگ تھے ہم یعنی وہاں فقور اللہ پھر وہاں جا کر جب میں آپ کے ساتھ نماز پڑھ کے وہ مدینہ کے کنارے تک جا کر پہنچتا پھر جاتا میں تبھی تک وہ بیٹھے ہوتے تھے فاکول لهم میں ان سے جا کر کہتا قومو فصلو کھڑے ہو جاؤ پس نماز پڑھو فانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد کہ پڑھ صلا کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لی اب یعنی میں آپ کے ساتھ نماز پڑھ کے اپنے وہ مدینہ کے ایک کنارے میں جا کر پہنچتا ابھی تک میری قوم والے بیٹھے ہوتے تھے صبح جا کر ان کو بتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ نے نماز پڑھ لی لہذا تم بھی ہو جاؤ نماز پڑھو تو معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصر کی نماز کو جلدی پڑھتے تھے پہلے کی جو روایت نقل کی رنس ہے اس سے بھی یہ ظاہر ہوا دوسرے جو ہے ان, ان, ان, ان, ان سے بھی جو اسحاق ابن عبداللہ ہے ان سے بھی یہ روایت نقل کی اس سے بھی یہ پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصر کی نماز کو جلدی پڑھا کرتے تھے آپ کے ساتھ نماز پڑھ کے جانے والا جب جاتا کے علاقے نماز نہیں پڑھو تھی وہ حوالے مجنا والے قبا والے سب نے تیسرے جو شاگرد ہیں شہاب زوری وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ کے اگر کوئی جاتا تو ابھی تک یعنی جب وہ اطراف مدینہ کے اطراف میں جا کر پہنچتا جو کہ دو سے تین میل کا فاصلہ طے کر کے جاتا تو تب بھی ابھی تک سورج کیا ہوتا تھا بلند ہوتا تھا زردی مائل نہیں وہ ہوتا تھا نہیں ابھی تک سورج بلند تھا بس اتنی سی بات ہے سردی مائل نہ کہہ دیں ابھی تک سورج بلند ہوتا تھا اور جب کے چوتھے شاگرد پھر یہی کہہ رہے ہیں جو کہ ابو العبیز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ کر اس کے بعد اگر کوئی جاتا اور مدینہ تک ابھی تک وہ لوگ کیا ہوتے تھے بیٹھے ہوتے تھے اور انہیں ابھی تک نماز نہیں پڑھی ہوتی تھی تو ابھی تک انہیں جب نماز نہیں پڑھی ہوتی تھی تو یعنی اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اصل کی نماز کو پڑھتے تھے وہ جلدی پڑھا کرتے تھے اس کے بعد جانے والا اگر دو میل تین میل چار میل کا فاصلہ طے کر کے جاتا ابھی تک وہ کیا ہوتے تھے بیٹھے ہوتے تھے ان روایات سے کے چار شخصوں سے منقول ہو کر رہی ہیں ان سے یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو کیا کرتے تھے جلدی پڑا کرتے تھے है اچھا है <تصفيق> <تصفيق> اب ان تمام روایات کا جواب دینا چاہ رہے ہیں امام آم حاوی رحم اللہ فقد طلفان انصب نے فیحد الحبی سے یہاں سے فقدیق طلفان انصب نے مالکن کہتے ہیں کہ امام حضرت انس بن مالک سے نقل کرنے والے یہاں پر چار شاگرد ہیں چار شاگردوں میں سے تین شاگرد تو اس بات پر متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے پڑھ کر نماز پڑھ کر جانے والے اگر وہ عوالی مدینہ تک قبا تک جا کر اگر پہنچتا تو ابھی تک کیا ہوتا تھا کہ ان لوگوں نے نماز نہیں پڑھی ہوتی تھی جس کے اندر خود یہ بات موجود ہے کہ وہ لوگ بھی گویا اثر کی نماز کو کیا کرتے تھے مستحب وقت میں پڑھتے تھے تو ابھی تک انہوں نے بھی نہیں پڑھی ہوتی تھی تو وہ بھی پڑھتے تھے گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا وہ بھی ایک مستحب وقت میں تھا اور ان کا پڑھنا وہ بھی کیا تھا ایک مستحب وقت میں تھا ایک بات تو یہ ثابت ہوگی خود بہت اور ایک یہ کہ پھر ان کے تین جو چاروں شاگر نقل کر رہے ہیں ان سب میں اتفاق نہیں ہے بلکہ اختلاف ہے تین تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کہنے اگر جانے والا جاتا اور ابھی تک وہاں پہنچتا اور ابھی تک ان لوگوں نے نماز نہیں پڑی ہوتی تھی جبکہ ان میں سے ایک شاگر جو ابن شہاب جوہری ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی روایت میں یہ آ رہا ہے کہ اگر یہ جانے والا اگر وہاں پہنچا تو ابھی تک سورج بلند ہوتا سورج بلند ہوتا کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ گرمی میں زیادہ زیادہ سورج بلند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو اس کے بعد بہت جلد غروب کی طرف چلا جاتا ہے اگر گرمیوں کے موسم میں دیکھا جائے تو سورج اگر بلند بھی ہے اور ابھی تک زردی مائل بھی نہیں ہوا تو اس کے پھر غروب ہونے میں یا زردی مائل ہونے میں پندرہ سے بیس منٹ کا فاصلہ بھی نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی فورن ہی پھر وہ غروب ہو جائے گا ابھی تک اگر سے بلند بھی ہے تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہوگا کہ وہ ایک مکرو وقت میں نماز کو ادا کرتے تھے ہرگیز ایسی بات نہیں ہے کہ یہ خود اس کے اندر یعنی ان شاگرد جو سارے, کے سارے نقل کر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے اس حدیث کے اندر خود ایک ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی اس روایت کے اندر لہذا یہ قابل استحلال نہیں ہو سکتی جی ذرا بن مالک حدیث کہتے ہیں حضرت کہ انس بن مالک سے اس حدیث میں یعنی مختلف طریقوں سے یہ روایت نقل ہو کر آئی ہے ابو البیس اسحاق بن, بن, بن عبد اللہ اور ابو العبیس یہ جو تین نقل کر رہا آنا مالکن یہ والی جو حدیث ہے یعنی یہ جو تین نقل کر رہے ہیں حضرت انس سے یہ زیادت کرتے تاجیل پر کہ آپ صلیم کیا کرتے تھے کی نماز کو جلدی پڑھتے تھے ان تینوں حضرات کی مرویات میں یہ ہے کہ ان رسول اللہ علیہ وسلم جو جو نے مکانات ذکر کیے کہ وہاں تک جاتے جانے والا ہم اور ان لوگوں کو وہاں جا کر یہ پاتا کہ ان لوگوں نے ابھی کی نماز نہیں پڑھی ہوتی تھی اور نہ ہم اتنی بات جانتے ہیں کہ ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ ان لوگوں نے جو نماز نہیں پڑھی ہوتی تھی وہ جو نماز پڑھتے تھے وہ اسقرار شم سے پہلے پہلے ہی پڑھتے تھے فہذہ دریر الطاغ لہٰذا اس سے یہ پتہ چل گیا کہ آپ وسلم کیا کرتے تھے جلدی پڑھتے تھے جب یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ وہ لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں ابھی جو وہ قبا والے یعنی جو شہر کے کنارے میں بس رہے ہیں آوالی ہے، مدینہ والے ابھی وہ بھی جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ اس کرار سے پہلے پہلے انہوں نے بھی پڑھا ہے تو اور خود آپ کے ساتھ پڑھ کر جانے والا دو میل کا فاصلہ طے کر کے جا رہا ہے تو معلوم یہ ہو کہ آپ نے اشرف کی نماز کو جلدی پڑھا ہے ان تین حضرات کی مرویات میں تو یہ بات ثابت ہوگی یہی بات ثابت ہو جائے گی کہ آپ مشرف کی نماز میں جلدی پڑھتے تھے لیکن لیکن جو روایت کی زہری انس سے فنو قال انہوں نے کہا کہ اپنی, اپنی روایت میں کنتفی آپ تو ممکن ہے نا کہ سورج کیا ہو مرتفع ہو بلند لیکن قدس فرت ابھی تک وہ کیا ہو چکا ہو زرد ہو چکا ہو زردی مائل ہو چکا ہو لیکن وہ کیا بلند غروب نہ ہوا ہو اور ایسا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ اس وجہ سے حضرت رضی اللہ عنہ کی جو یہ حدیث ہے یہ کیا ہو جائے گی مسترب ہو جائے گی پہلے والے جو تین شاگرد ہیں وہ جو نقل کر رہے ہیں تو اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہی آپ جلدی کرتے تھے جبکہ جو چوتھے شاگرد ہیں ان میں سے ایک جو زہری ہیں وہ جو نقل کر رہے ہیں تو اس سے کہیں سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ کیا تھا جلدی تھا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے تو یہ کہا کہ وہاں جا کر وہاں جب پہنچ جاتا تھا تو ابھی تک سورج بلند ہوتا تھا ضرور بلند ہو لیکن ابھی تک اس میں شمس ہو چکا ہو زردی مائل ہو چکا ہو لہٰذا اس میں پھر تاجیل ثابت نہیں ہوگی لہنہ مانا مارا زہری یو میں خلاف اسحاق لہٰذا حضرت کے جو چار شاگردوں میں سے جو زہری نے روایت کی ہے یہ اس کے خلاف ہے جو ان تین شاگردوں نے نقل کی ہے جو کہ اسحاق بن عبداللہ ہیں ابن عمر ہیں اور ابو البیز ہیں ان تین شاگرد نے جو نقل کیا ہے یہ خلاف ہے کس کے اس کے جو زہری نے نقل کی ہے حضرت انس سے لہذا یہ حدیث قابل استعدال ہو کر یا اس سے استردال کر کے یہ کہنا ہے کہ اصر کی نماز کو جلدی پڑھنا افسل ہے یہ درست نہیں ہے بس یہاں تک جو لوگ قائل ہیں یعنی آئی ثلاثہ جن کا کہنا یہ تھا کہ تاجر تعجیل اللہ اثر کی نماز کو جلدی پڑھنا یہ زیادہ افسل ہے ان کے دلائل بما جواب یہاں تک مکمل ہوئے وَقَدْرُوِيَ فِي ذَلِكَ اَيْذَنْ عَنْ غَيْرِ اَنَسٍ فَمِنْ ذَلِكَ یہاں ساگئے ان حضرات کے دلائل ہیں یعنی احناف وغیر غم کے جو یہ کہتے ہیں کہ اثر کی نماز کو مؤخر کر کے پڑھنا کیا ہے افضل ہے بس اللہ تعالیٰ اعلم بالصواب وعلمہ الاتم والاحکام صحیح